اور ہرگز کا فر اس گیمنٹ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے بے شک وہ آجز ناؤ کرتے